اوضو باللہ السمیل علیم من الشيطان وزیم من حمزه ونفقه ونفقه ان اللذین تقاروا سواعن علیہم اعندرتهم ام لن تنبرهم لا یمین فتم اللہ على قلوبہم وعلی تمعیہم وعلی ابصاریہم غشاوہ و لہم عذاب عظیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِيهِ قُلُوبُهُمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمْ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا ان اللہ یقیناً وہ لوگ کافارو جنہوں نے اوپر کیا سوا ان پر برابر ہے آن کہ آپ ان کو ڈرائیں ام لم تن یا نا انہیں ڈرائیں لا وہ ایمان نہیں لائیں گے خاصا مل اعلیٰ ہند مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر واہ اور ان کے کانوں پر واہ اب ساری ہند اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے والا ہن اور ان کے لیے عذاب عظیم عذاب ہے بہت بڑا ومین ناسی میں اور لوگوں میں سے کچھ جو کہتے ہیں آمنہ باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر ون یوم آخری اور آخرت والے دن پر وا ہوں بنین حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں یو خاج وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اللہ جین اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے وا یخ نہ اللہ انفوسا اور وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ ہی کو مایش عروم اور وہ شعور نہیں رکھتے فی قلوبہم ماراد ان کے دلوں میں بیماری ہے فازادہ ماراوا اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا ان کو بیماری میں والا اور ان کے لیے عذاب ہے علمنا, دردناک, بیما ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کفارو علیہم لا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لیے برابر ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے پہلے اللہ سبحانہ بہانا ہوا نے قرآن مجید فرقان حمیر کا تذکرہ کیا کہ یہ کتاب لا رب ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے پھر متقی پرہیزگار لوگوں کی صفات اللہ نے بیان کی کہ وہ غیب پر ایمان لانے والے نماز پید کرنے والے اللہ کے لیے میں سے خرچ کرنے والے اور اللہ تعالی کی ناظر کردہ ساری وہی پر ایمان لانے والے اور آخرت پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں اور جن کی یہ صفات ہوں یہ ہدایت یافتہ لوگ ہوتے ہیں اور دنیا و آخرت میں کامیاب و بامراد ہونے والے ہیں پھر اس کے بعد اللہ سبہانہ ہوا تعالیٰ نے اس اہل ایمان مومن گروہ کے بالکل متوازی اور ان کے خلاف ان کے بالکل الٹ دوسرے گروہ کا تذکرہ کیا ہے یعنی کفتار کے گروہ کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب کتاب لار ہے کتاب جس میں کوئی شک نہیں شک و شبے سے پاک ہے مستقبل حیدگار لوگوں کو تو یہ ہدایت دیتی ہے ان کی صفت اور طریقہ کار یہ ہے کہ جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت کو سنتے ہیں مانتے ہیں عمل پیدا ہوتے ہیں صاحب بصیرت بن جاتے ہیں فض کر ان نافا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نصیحت کریں اگر نصیحت فائدہ دیتی ہے ذکر تن میں فرمایا کہ نصیحت اہل ایمان کو فائدہ دیتی ہے تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کتاب ہدایت ہے اور اہل ایمان کو اہل قخبہ کو, کو اس سے فائدہ ہوتا ہے ان کی دنیا بھی سمرتی ہے اور اقبا بھی بہتر ہو جاتی ہے سمر جاتی ہے لیکن ان کے مد مقابل جو کافر لوگ ہیں سوال میں آ رہی ہی ہوں ام لم تم ضرور ڈرائیں نہ ڈرائیں نصیحت کریں چاہے نہ کریں ان کے لیے برابر ہے زمین جمبد آسمان جمبد پر گول محمد ہرگز نہ جمبد آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے گا وہ اپنی جگہ پہ کین کے قائم ان کا قلعہ جہاں پہ ہے وہیں پہ گڑا ہوا ہے کوئی اثر نہیں وہ قبول کرتے اللہ سبحانہ ہوا تھا نے آگے چل کے ان کی صفت بیان کی ہے فرمایا ہے ان کی حالت کیا ہوتی ہے کہتے ہیں سمعنا وینا ہم نے سنا اور نافرمانی سننے کے بعد نافرمانی کرتے ہیں رقم دوری کرتے ہیں اہل ایمان کا وکیلا کیا ہے وہ کہتے ہیں سمعنا سزنا و آقاہنا فرانکل مشیر کہ ہم نے سن لیا احساس کر لی اے ہمارے رب ہمیں بخش دے تو اسے بخش طلب کرتے ہیں تیری طرف ہی تو آخر ہم نے لوٹ کر جانا ہے تو یہ اہل ایمان کا طریقہ ہوتا ہے اور اہل کفر کا طریقہ کار کیا ہے کہ ان کو جو مرضی کر دے چلے جاؤ ان کے اوپر کوئی اثر نہیں کوئی باز کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی اس طرح وہ گھڑیاں ہوتی ہیں نا واٹر پروف پانی کا کوئی اثر نہیں یہ لوگ نصیحت پروف ہو جاتے ہیں کسی نصیحت کا کوئی اثر نہیں پر ہوتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سما کا سب کو لو بخو می کاجارتی اور اشد و جو سخت ہو جاتے ہیں پتھر بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت پتھر بھی کہی جاتے ہیں جو اللہ کے خوف سے پھٹ پڑتے ہیں جن کے اندر سے پانی نکل آتا ہے اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں پتھر بھی اتنے سخت نہیں ہوتے یہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں کہ ان پر کسی قسم کی کوئی نصیحت اثر انداز نہیں ہوتی خاطب اللہ علی وعلی وعلی وعلی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر بھی مہر لگا دی ہے ان کے کانوں پر بھی اللہ نے مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر, پر پرداش ان کو حق اور باطل کے درمیان تجویز کرنے کا نلکا اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا چھین لیا ان سے ان کی اشیا نافرمانی اور بغاوتوں کی وجہ سے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے ہدایت کی طرف نہیں جاتے کاموں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے حق بات سنتے ہی نہیں کالنگ رہا کہ انہوں نے ہی وقت یہ ان کی, ان کی کیفیت ہو جاتی ہے کہ گویا کہ انہوں نے نصیحت سنی نہیں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ کے سرامین اور اللہ رب العالمین کے حکامات اور نصیحت سنتے ہوئے ان کے کاموں میں بوجھ پڑ رہا ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے ان کو نصیحت سے تو انحم ح مستن خیرا فر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نصیحت سے اعراز کرتے ہیں علی گڑھ جی نصیحت سے اعراز کرتے ہیں جیسے حبور مستن یہ دھک کے ہوئے گدے ہوں فرق من پسوارا جو جگی شیروں کے ڈر سے بھاگے جاتے ہیں یہ ان کی کیفیت ہے خاطم اللہ علیہ ثروبی اللہ نے ان کے دلوں پر بھی مہر لگا دی اعلیٰ سن اور ان کی صفاٹ پر ان کے کانوں پر وہ اعلیٰ ہین اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے والاب العظیم اور ان کے لیے بہت, بہت بڑا عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے اہل ایمان اہل تقبا کا ذکر کیا اس کے بعد ان کے بالکل الٹ اور مخالف اہل کفر کا ذکر کیا پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے تیسرے نمبر پر اس گروہ کا ذکر کیا ہے جو اہل ایمان اہل تقوا اور اہل کفر کے درمیان میں ہے منافقین کا گروہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومینا سیم آ منا بل ووم وین لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اللہ پر بھی ایمان لے آئے اور یوم آخرت پر بھی ہمیں ایمان لے آئے ہیں حالانکہ وہ میں نہیں یعنی زبانی جمع خرچ ہے زبانی دعوی ہے ایمان کا حقیقت میں ایمان نہیں ایمان اور اسلام کے لیے کچھ شرائط ہیں وہ پوری ہو تو پھر بندہ مومن اور مسلم بنتا ہے مسلمان ہونے کے لیے پانچ کام کرنا ضروری ہے توحید و رسالت کی بندہ گواہی دے نماز قائم کرے زکات ادا کرے رمضان کے روزے رکھے اور بیت اللہ کا حج کرے یہ پانچ کام کرے گا تو مسلمان بنے گا مومن نہیں ایمان اس سے بھی آگے ہے پانچ کام کرنے سے بندہ مسلم اسلام والا بنتا ہے ان میں سے ایک بھی نہ ہو تو اسلام نہیں رہتا وہ کچھ لوگ مسلمان ہوئے کلمہ پڑھا کہنے لگے ہم ایمان والے ہو گئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان والے ہو گئے ان کو کہہ دو کہ تم ایمان والے نہیں ہوئے بلکہ یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ایمان کم ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا یہ فرق ہے اسلام اور ایمان میں پھر ایمان پیدا کرنے کے لیے ان پانچ کاموں کے ساتھ ساتھ چھ کام مزید کرنے پڑتے ہیں مالے ضنیمت میں سے خمس ادا کرنا یہ ایمان کا رکن ہے رسول نبیوں پر ایمان لانا اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر یقین رکھنا فرشتوں پر ایمان لانا یوم آخرت قیامت کے دل پر یقین رکھنا اور تقدیر پر ایمان لانا یہ چھ کام مزید ہیں یہ سات جمع ہو جائیں پانچ اور چھ کل گیارہ کا یہ جس کے اندر آ جائیں وہ بندہ مومن بن جاتا ہے تو یہ بھی زبانی دعوی کرنے والے ہیں منافقین زبانی جمع خرچ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر بما ہم بے حکم حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ایمان والے سب بنیں گے جب یہ سارے کام کریں ظاہری اعمال منافع دیا کرتے تھے نمازیں بھی پڑھتے تھے روزے بھی رکھتے تھے حج بھی کرتے تھے زکات بھی ادا کرتے تھے جہاد کے لیے بھی جاتے تھے جو ظاہری اعمال ہیں یہ منافع کے اندر پائے جاتے ہیں لیکن اندر کھاتے دل ان کا ایمان والا نہیں زبانی جمع فرق ظاہری اعمال یہ دونوں چیزیں منافقوں کے اندر موجود تھیں زبانی دعویٰ بھی تھا اللہ تعالیٰ نے سورہ منافع تین کے شروع میں ان کا زبانی دعویٰ بھی نقل کیا ہے, ہے کہ منافع کہتے ہیں کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں ہاں اللہ بھی گواہی دیتا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے ان المناف تین اللہ منافق جھوٹے ہیں اب بات غور کرنے والی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ تعالیٰ کروا رہے ہیں ہاں آپ اللہ کے رسول ہیں معلوم ہے اللہ کو لیکن منافع جھوٹے ہیں بات وہ کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن اللہ تعالیٰ فروا رہا ہے یہ جھوٹے ہیں رسول ہونے میں شک نہیں شک ہے ان کی گواہی میں کہ وہ زبان سے اقرار تو کر رہے ہیں لیکن یہ زبانی اقرار گواہی نہیں گواہی دل کے اندر یقین پیدا ہونے کے بعد جو اقرار ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے منافق زبان سے کہہ دیتے تھے ٹھیک ہے جی آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن دل سے نہیں مانتے تھے اس لیے اللہ نے فرمایا اللہ ہو اچھا منافقین اللہ تاز اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے منافع دیتے تو دل کے اندر یقین اور تصدیق بھی موجود ہو زبانی اقرار بھی ہو اور عمل بھی ساتھ ہو اور کان پہ پھر بندہ مسلم اور مومن بنتا ہے وہ اللہ کو اور اہل ایمان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں حالانکہ وہ اپنے آپ کو ہی دھوکے میں ممتلا کیے ہوئے ہیں اور ان کو شعور بھی نہیں یعنی جاہل مرکب ایک تو خود اپنے آپ کو پتا نہیں شعور نہیں اور پھر اپنے لا لاشرور ہونے کا بھی علم نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہم زبانی دعوی کر کے مسلمانوں کو دھوکا دے لیں گے اللہ تعالی کو دھوکا دے لیں گے حالانکہ اللہ رب العالمین کو کوئی دھوکا نہیں دے سکتا اور اہل ایمان کو بھی کوئی دھوکا نہیں دے سکتا وہ اپنا ایمان ظاہر کر کے مسلمانوں کو کیا دھوکا دیں گے کیا فائدہ حاصل کر لیں گے ہاں ظاہر ایمان شہر دنیا کی کوئی تھوڑی بہت ان کو مل جائے گی بس لیکن اصل فیصلے تو آخرت کو قیامت کے دن ہونے ہیں سارا واضح ہو جائے گا اہل ایمان کو بھی پتا چل جائے گا کون سچا ہے کون سی کا مناظدین کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بن یمان رضی اللہ تعالیٰ ان کو بتا رکھا تھا صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راجدھان تھے تو یہ اہل ایمان کو دھوکہ دینے کی کوشش میں مشغول تھے کہ ہم زبانی دعویٰ کر کے ایمان کا اور مسلمانوں کو دھوکہ دے دیں گے اللہ رب العالمین کو دھوکہ دے دیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں مایشن اور ان کو شعور بھی نہیں خبر بھی نہیں کہ دھوکہ اوروں کے ساتھ نہیں اپنے آپ کے ساتھ کر رہے ہیں بھون فزادہ ہوں اللہ ہوں مارا وا بلا ہوں علیم ہوں بیما خان ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے اور اللہ تعالی ان کو بیماری میں اور زیادہ بڑھا دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بیما خان ام یکیبون ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ دروہ دوئی جھوٹی باتیں کرتے ہیں اہل ایمان کو دھوکہ دینے کے لیے ان کے اس جھوٹ کی وجہ سے ان کو عزاب علیم دردناک قسم کا آزاد ہوتا المناک آزاد ہے ان کے دلوں کے اندر نفاق کی بیماری کو شیدا ہے ہوئی ہے اسلام کی بڑھتی ہوئی قوت کو دیکھ کر یہ برداشت نہیں کر سکتے اب پھر اسلام کی بڑھتی ہوئی قوت کی وجہ سے مسلمانوں کو جو فوائد حاصل ہو رہے ہیں وہ فوائد ہی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اپنا اصل باپ دادے والا دین وہ چھوڑنا بھی نہیں چاہتے یہ نفاق کا مرض ان کے دلوں میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فضادہ حضول اللہ مہاراجا اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا مرض بھڑتا گیا جوں جوں دوا کی کتابیں امید قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بیہ ناز ہوتی ہیں اہل ایمان کو اس سے فائدہ ملتا ہے وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں اہل افر, افر, افر پر نٹے رہتے ہیں اور اہل نصاف ان کے دلوں کی بیماری اور بڑھتی چلی جاتی ہے یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی وجہ سے لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں اور گمراہ بھی ہوتے ہیں آگے اللہ سبحانہ ہوا تو نے اس کی وضاحت بھی کی ہے تو ہماری دلوں میں ہی اللہ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور گمراہ بھی کرتا ہے اور گمراہ کرتا ہے, گمرا ہے ساستوں کو نافرمانوں کو وہ بجائے نصیحت حاصل کرنے کے الٹا زید بازی میں آ جاتے ہیں وہ اور زیادہ گمراہیوں کی سلزل میں پھنستے چلے جاتے ہیں تو یہ اہل کفر اور اہل نصاف کی حالت ہے جو اللہ سبحانہ ہوا تو نے بیان کی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری حالت اہل ایمان والی بنا دے اور اہل کفر اور اہل نصاف کے حالات سے ہمیں بچا کے رکھے ولکم و